فتب خا محترم سامعین اور سامعات انسان کا مسلمان کا جس قدر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے جس قدر وہ اپنے عقیدے پر علاوج البصیرت ہوتا ہے اسی قدر شہوات اور شبہات سے دور ہوتا ہے اور جس قدر وہ اپنے عقیدے میں کمزور ہوتا ہے اسی قدر وہ بیس لیس جڑ اس کی کمزور ہوتی ہے ذرا سا فتنوں کا جھونکا آئے تو وہ اکھڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مومن کی مثال کھجور کے ساتھ دی ہے اور منافق کافر اس کی مثال وہ ایسے پودے کے ساتھ دی ہے جیسے خربوزہ ہوتا ہے یا تربوز ہوتا ہے اس کی بیل اس کے ساتھ مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے ابو بکر صدیق عمر بن خطاب دوسرے تیسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں صحیح بخاری میں ہے تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ نے خود جواب دیا تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ جواب میرے ذہن میں تھا لیکن میں بچہ تھا اس لیے میں نے کہا بڑوں میں مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تو اس وقت جواب دے دیا ہوتا تو میرے لیے فلاں فلاں چیز سے زیادہ خوشی ہوتی جواب یہ تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے اللہ فرماتے ہیں مسلط طیبت کا شجارت طیبت ثابت ہوں افر و پاکیزہ مضبوط اچھے درخت کی مثال اچھے کلمے کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں دیتا دیتا ہے بھی دیتا ہے اور خبیص درخت کی مثال خبیس کلمے کے ساتھ ہے فرمایا کہ دیکھنے میں بہت پھیلاو نظر آتا ہے کریلے کی بیل ہو یا لوکی کی بیل ہو خربوز تربوز کی بیل ہو وہ ایک جگہ پر جڑ ہوتی ہے اور بہت زیادہ علاقے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے ذرا پاؤں کی ٹھوکر لگے جڑ اس کی نکل جاتی ہے پھیلاؤ بہت زیادہ جڑ بہت کمزور اور مومن کی مثال ہے پھیلاؤ کم ہے اس کا مگر جڑ بہت مضبوط ہے ابلیسی قوتوں کا پھیلاؤ بہت زیادہ نظر آتا ہے مگر ان کی جڑ ان کی مضبوط نہیں ہوتی اور اصلی حقیقی ایمان والے آپ کو زیادہ نظر نہیں آتے مگر وہ مضبوط ہوتے ہیں اور جس قدر کسی شخص کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اسی قدر وہ خود مضبوط ہوتا ہے ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ میں اس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا میں پینتالیس ملک کہا کرتا ہوں افغانستان میں آئے تھے حقیقت میں اکسٹھ ملک تھے جو افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے پھیلاؤ بہت زیادہ تھا جڑ بہت کمزور تھی اور جن سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کا پھیلاؤ بہت کم تھا مگر جڑ کافی حد تک مضبوط تھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو کیا نتیجہ دکھایا تو جس قدر کوئی اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے اسی قدر شیطان اس میں زیادہ امیدوار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جما جماعت کے ساتھ جڑ کر رہا کرو کرواسیہ فرمایا کہ جو بھیڑیا ہے وہ بھی اس بکری پر ہاتھ ڈالتا ہے جو جماعت سے اپنے ریور سے الگ ہو جاتی بکری کمزور جانور ہے بھیڑیا اس کا شکاری ہے لیکن وہ بھی اس وقت بکریوں سے ڈر رہا ہوتا ہے جب بکریاں آپس میں ایک ہوتی ہیں بھینس گائے جنگلی جب اکیلی ملتی ہے تو شیر اس کو کھا جاتے ہیں جب وہ زیادہ ہوتی ہیں تو وہ شیر کو تباہ برباد کر کے پھاڑ کر کے رکھ دیتی ہیں تو جو الگ ہوتی ہے انسانوں میں بھی جو الگ ہوتا ہے اس پر شیطان زیادہ وار کرتا ہے وہ جسمانی طور پر الگ ہو وہ تنظیمی طور پر الگ ہو وہ عقیدے کے طور پر الگ ہو وہ جو دوسروں سے الگ تھلگ نظر آتا ہے شیطان اسی پر اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ڈیٹریک کیا جا سکتا ہے دو طریقوں سے ڈیٹر کرتا ہے شیطان اور شیطان کے ساتھی ایک کا نام شہوات ہے دوسرے کا نام شبہات ہے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے دو قسم کے وار کرتا ہے شیطان ایک شہوات ہیں اور ایک شبہات ہیں جو شخص نیک پاک نظر آئے اس پر شبہات کا وار کیا جاتا ہے اور جو ڈھیلا ہو عبادات میں معاملات میں کمزور ایمان والا ہو اس پر شہوات کا وار کیا جاتا ہے کمزور آدمی ہے نمازیں بھی پوری نہیں پڑتا اس کو لالچ دے دو مسلمان کبھی دلائل کی بنیاد پر مرتد نہیں ہوتا مسلمان سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں انڈونیشیا میں عیسائیوں کے ہاتھوں اور اس کی وجہ ان کی فقیری کا استعمال کرنا ان کو لالچ دینا لالچ دے کر ان کو کمزور مسلمانوں کو عیسائی بنانا ورنہ دلائل کی روشنی میں کبھی کوئی مسلمان عیسائی نہیں ہوا اللہ ماشاءاللہ تو کمزور ایمان والے پر شہوات کا وار کیا جاتا ہے لالچ دیا جاتا ہے تجھے نیشنلٹی دے دیں گے تیری شادی کر دیں گے تجھے اچھی جاب دلا دیں گے کار کوٹھی بنگلہ یہ چیزیں دے کر اس پر وار کیا جاتا ہے وہ لالچ میں ان کی طرف جاتا ہے اور جو شخص نمازی پکا ہو ایمان کا مضبوط ہو تکوے والا ہو حرام سے بچنے والا ہو اس پر پھر شبہات کا وار کیا جاتا ہے اس کو شبہ میں ڈال کر کے ڈیٹ کر دیا جاتا ہے یو سمجھو آپ کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہے آپ کے سامنے ٹارگٹ ہے شیطان چاہے گا اگر یہ کمزور بازو والا آدمی ہے تو اس کا تیر ٹارگٹ سے پیچھے گر جائے پہلے گر جائے ٹارگٹ تک پہنچے نہیں یہ شہوات کا وار ہے اور اگر وہ دیکھے گا اس کی بازو مضبوط ہے اور اس کا تیر تو لا حاللہ وہاں پہنچ ہی جائے گا تو پھر چاہے گا کہ اس کو کوئی ایسا سبق پڑھایا جائے کہ اس ऊपर سے بھی اوپر نشانہ لے تاکہ इसका سے بھی اس کا تیر آگے چلا جائے اور اپنے ٹارگیٹ کو ہر سورت میں وہ بچانا چاہے تو جو شہباد کے مریض ہیں بے पर دنیا ہے کچھ कुछ ویوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تنظیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے پر بھک جانے والے اور جو شبہاد کے مریض ہیں ان کو پھر شیطان وہ دوسرا سبق پڑھاتا ہے اور آپ دیکھ لو مسلمان مسلمان کا گلا کاٹتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے فوج میں پولیس میں عوام میں مسجدوں میں بم پھوڑتا ہے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے اور اس پر وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اگر گیا تو میں شہید ہوں گا اور میں نے ان کو مارا تو یہ عبادت کا کام ہے یہ فائدے اور نفع والا کام ہے یہ تب ہوتا ہے جب اس کو شبہات کا وار کیا جاتا ہے اب یہ بات کس قدر صاف ہے اگر اللہ تعالی علم دے اور بصیرت دے یا کم از کم علم اور بصیرت والوں کا ساتھ دے یا کم از کم ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے یا کم از کم ان کی بات سننے کا موقع اگر مل جائے شیطان سب سے پہلا بار ایسے لوگوں پر یہ کرتا ہے کہ علماء سے نہیں ملنا تھا کہ اگر ادھر جائے گا تو ہماری بات ہمارا پول کھل جائے گا علماء سے نہیں ملنا یہ سبق پڑھایا جاتا ہے علماء کی تزیل کی جاتی ہے ان کی ذلت کی جاتی ہے توہین کی جاتی ہے اور بڑے بڑے علماء ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسے سال الفوزان جیسے دنیا کے بڑے بڑے علماء البانی صاحب جیسے راہ اللہ وہ ان کو کہا جاتا ہے ان کو کیا پتہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی مفتی ہوتا ہے خود ہی سائل ہوتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو مطمئن کر کے خود ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود ہی امیر ہوتا ہے خود ہی معمور ہوتا ہے اور یہ وقت بھی آتا ہے کہ اس کے سوا دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی اپنے زمانے میں بھی نشاندہی فرمائی اور کہا میرے بعد میں آئیں گے اور کہا وہ اہل نار کے کتے ہوں گے کلاب و اہل نار وہ جہنمیوں کے کتے ہوں گے یہ حدیث کے لفظ ہیں آپ کہو کہ غیر پارلیمانی لفظ بول رہے ہیں یہ حدیث کے لفظ ہیں اور جو شکاری ہوتا ہے وہ اپنے جانور کو چھوڑتا ہے شکار پر تو جو شکاری ہوتا ہے جب جانور کو چھوڑتا ہے تو وہ جو جانور چیڑ پھاڑ کرنے والا جاتا ہے چار ٹانگوں والا اس کو اس بات سے غرض نہیں کہ میں کس پر جا رہا ہوں اس کو بہرحال یہ سکھایا گیا ہے کہ مجھے وہ شکار کرنا ہے اور بس اس کو انگریزی میں پروکسی کہتے ہیں اپنی اپنی پروکسی جب سے یو این بنا ہے جب سے یو این او اقوام متحدہ اور اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے اس کے چارٹر کو منظور کیا ہے اس کے بعد مسلمانوں پر جہاد فی سب اللہ کا راستہ بند ہو گیا اب کوئی لڑائی نہیں کر سکتا آگے بڑھ کر جانا دشمن پر وار کرنا اس کا مکمل دروازہ انہوں نے بند کر دیا لوگ کہتے ہیں ہم تو فوج کو ٹیکس ادا کرتے ہیں اب ہو جانے اور جہاد جانے ہمارا کام نہیں ہے بھائی وہ کیا جانے وہ کچھ نہ جانے اب مسلمانوں کے ملکوں میں وزارت جہاد نہیں وزارت دفاع ہوتی ہے سلطنت اسلامیہ میں خلافت اسلامیہ میں وزارت دفاع نہیں ہوا کرتی تھی وزارت جہاد ہوا کرتی تھی اور پورے اختیارات امیر مومن کے اپنے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ لشکروں کو روانہ کیا کرتا تھا ایک لڑکی کی آواز آئی کراچی کے دھابے جی کے قلعے سے تو کہاں بیٹھا حجاج بن یوسف اپنے دماد اور بتیجے کو لشکر جرار دے کر بھیجتا ہے انہوں نے وہاں حملہ نہیں کیا تھا کہ وہ دفاع کرتے انہوں نے وہاں سے لشکر بھیجا تھا تو میرے عزیز بھائیوں یو این کا چارٹر ماننے کے بعد گزارتے جہاد وزارتے دفاع میں بدل گئی یہ فوجیں کس لیے بنتی ہیں کہ جب دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم دفاع کریں گے یہ جہاد کرنے کے لیے نہیں بنتی اگر پاکستان کی فوج نے کشمیر افغانستان میں کچھ کیا ہے تو یہ چھپ چھپا کر چھپ چھپا کر یو این کے سے بچ بچا کر ورنہ کوئی فوج کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے حدوں سے آگے بڑھ سکے ہاں کافر آگے بڑھ سکے گا کیونکہ کافر کو یو این کچھ نہیں کہتا اسرائیل آگے بڑھے اور بڑھتا چلا جائے چاروں طرف سے کچھ علاقے اردن سے چھین لے کچھ مصر سے چھین لے کچھ بیروت سے چھین لے وہ اس کو حق ہے کیونکہ یو این ان کی, گھر کی باندی ہے امریکہ سات سمندر پار کر کے آئے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو تاراج کر دے وہ یو این سے نہیں پوچھتا کیونکہ وہ مضبوط ہے اس کو کسی سے نہیں پوچھنا ہے پھر کہتے ہیں دنیا بڑی سیو ہو گئی ہے پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی ہمیں فکر ہے ہمیں دنیا کو تہلیب سکھانی ہے حقیقت یہ ہے کہ سب درندے ہیں اور پوری دنیا میں جنگل کا قانون ہے جس کا جس کی لاٹھی اسی کی بہنس ہے کوئی نہیں پوچھتا آپ کو سب کو یو این کے چارٹر میں باندھ کر کے ہولڈ کر لیا گیا پتھروں کو باندھ دیا کتوں کو چھوڑ دیا پتھروں کو باندھ دیا کتوں کو چھوڑ دیا اب وہ آئے گا تو تم دفاع کرو گے تو پھر بھی وہ چیخیں گے کہ تم دفاع کیوں کرتے ہو اس لیے کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو حقیقت تو یہ ہے تو وہ وزارتیں بن گئی اس کے بعد ان کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں اب جہاد کا ایک طریقہ ہے جو پہلا طریقہ ہے پہلا طریقہ کیا تھا فوج کا طریقہ پہلا طریقہ نہیں تھا پہلا طریقہ والنٹیر تھے ساری عوام فوج ہوتی تھی سب کو نکلنے کا کہا جاتا تھا اور جو پیچھے رہ جاتا تھا اس پر سزا ہوتی تھی اس پر وعید نازل ہوتی تھی اس کو جسمانی سزا دی جاتی تھی اس کو نفسیاتی ٹارچر کیا جاتا تھا کہ تو جہاد میں کیوں نہیں گیا ساری عوام فوج کا درجہ رکھتی تھی رب الجنا فرماتے اللہ تنفرو اگر تم نہ نکلے اللہ کے راستے میں یو عزب کم اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا وہ استب دل قومن غیر اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور قوم کو لے آئے گا بلا تد الرح تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے مال کم لاتوقات نفی سبیل اللہ تمہیں کیا تکلیف ہے کیا مرد ہے کیا بیماری ہے تم اللہ کے راستے میں کتاب کیوں نہیں کرتے ومستان حقیقی ادھر والے لوگ بوڑھے بچے اور عورتیں ان کو ظلم ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے تم باہر کیوں نہیں نکلتے یہ اللہ تبارک و تعالی سوال کرتا ہے اور جو پیچھے رہ جاتا اس کو سزا ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تین صحابہ کرام پیچھے رہ گئے صحیح بخاری میں بھی واقعہ ہے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اس توبہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے اور اس ان آیات کی وجہ سے سورج توبہ کا نام سورج توبہ ہے تین لوگ پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا میں ڈیڑھ گزرا فرمایا ان کی بیویوں کو بھی ان سے علا کر دیا جائے آج کے بعد ان سے پہلے کہا کوئی بات نہ کرے ان کے سلام کا جواب نہ دے کیسا آپ اپنے گھر میں ہوں آپ کا والد آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ سلام کریں وہ جواب نہ دیں آپ کچھ بول نہ سکو قرآن نقشہ کھینچتا ہے مارا ہو بت اللہ من اللہ اللہ ان کے دل تنگ ہو گئے ان کے دل ان کے جسموں میں تنگ ہو گئے زمین کھلی ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے وہ ڈٹے رہے حتیٰ کہ عیسائیوں نے لالچ دیا یہ ہے لالچ کا فطرہ عیسائی بادشاہ نے خط لکھا تم سارے مارکوں میں جاؤ اور ایک مارکے میں نہ جاؤ اور تمہیں سزا ہو جائے یہ تمہاری صلاحیتوں کی ناقدری ہوئی ہے تمہارے نبی کو اچھے برے کی نوز بلّہ پہچان نہیں ہے اتنا بڑا صلاحیتوں والا آدمی ہر بات مانے ایک مارکے میں نہیں گیا تو سزا سنا دی الحق مینا نواسیک مرتد ہو جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ بہت کچھ دوں گا حضرت کاب نے اس کا رکا لیا اور دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور کہنے لگے یا اللہ میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر میرے اندر تما کرنے لگ گئے ہیں پھر حکم ہوا ان کی بیویوں کو الگ کر دیا جائے اب کھانا بھی خود پکانا ہے کپڑے بھی خود دھونے ہیں بیوی سے کوئی بات نہیں کر سکتے جب ہر طرح سے اللہ نے آزما لیا تو پھر 51 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی رات ایک ڈیڑھ کا ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی بیوی سے کہا بیوی یہ اللہ نے بشارت نازل کی ہے کیا کروں لوگوں کو بتاؤں کہنے لگی لوگ ہمیں سونے نہیں دیں گے سونے نہیں دیں گے نو دس دن کے بعد باری آتی ہے اور آپ ہمارے گھر آتے دل میں یہی ہوگا اور وہ بھی ساری ضائع ہو جائے گی اب فجر پڑھ کر بتانا فجر پڑھ کر بتایا کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگا ان کو بتانے کے لیے کوئی سرپٹ پیدل بھاگا ان کو بتانے کے لیے کسی کو کچھ نہ سوجی چھت پہ چڑھ کر اس نے زور سے آواز دی اب شریعہ شریا کاب تجھے بشارت ہو حضرت کاب کہتے ہیں جب مجھے آواز سنی میں خوش ہو گیا پھر وہ بندہ آ کر مجھے ملا میرے پاس ایک ہی کمیز تھی وہ بھی میں نے اتار کر اس کو انعام میں دے دی تو میرے عزیت بھائیوں جو جہاز شروع ہوا وہ فوجوں سے نہیں ہوا ہر شخص فوجی ہوتا تھا جیسے آج اسرائیل میں ہر شخص فوجی ہے ان میں سولین اور فوجی کا کوئی فرق نہیں ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے میٹرک تک, تک وہ اتنے مہینے کی تربیت کرے گا اور انٹر تک وہ اتنے مہینے کی تربیت کرے گا اور جب وہ جوان ہوگا اس کا اس وقت تک شناختی کارڈ نہیں بن سکتا جب تک وہ تقریباً ساڑھے چار مہینے کی ایس ایس جی نہ کر چکا ہو عورتیں بھی تربیت کریں گی مرد بھی کریں گے کوئی فرق نہیں پیٹ پر پتھر باندھیں گے اسلحہ خریدیں گے یہ وہ باتیں ہیں جو میرے مصطفیٰ سلاد اسلام کی انہوں نے لے لی اور یہ وہ باتیں ہیں نماز روزہ حاج زکاة ہم نے لے لیا اور جو غلبے والی چیزیں تھی وہ انہوں نے لے لی حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ فوج بنی تھی پہلے اسی طرح بغیر تنخواہ کے لوگ گھروں سے نکلتے تھے جہاد کرتے تھے اور انہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی آج یو این کے چارٹر آنے کے بعد یہی طریقہ ہے ان فوجوں کو یہ تو وزارت دفاع کے تحت ہیں جہاد اوفینسو آگے بڑھ کر مظلوم کی مدد کرنا یہ کام اب بھی عام لوگوں کا ہی ہے اور رب کا احسان مانو کہ کسی کی فوج کسی کی حکومت وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اجازت دیتی ہو جہاں ایسا ہو سکتا ہو وہ دنیا کا بہترین خطہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان دنیا میں صرف ایک ہے اور کوئی پاکستان نہیں ہے تو یہ نہ کہو کہ ان کا کام ہے ہم کیوں کریں حقیقت یہ ہے کہ وہ بےچارے جن جن مجبوریوں میں گھرے ہوئے ان کی حکومتوں نے جو جو معاہدات دنیا سے طے کیے ہوئے ہیں ان حالات میں جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی کام ہوگا تو میرے عزیز بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر اپنے علاقے پر اس وقت اسلام کا غلبہ کیا حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں اور آگے تک اسلام پھیل گیا اور وہ زمانہ اگر واپس لانا چاہتے ہو تو اس کا یہی طریقہ مطالبے کرنے سے نہیں ہوگا فتوے چھوڑنے سے نہیں ہوگا مسلمانوں کو کافر قرار دینے سے نہیں ہوگا وہ کام ہوگا آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے سے آپ کو کون منع کرتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے سے اسلام کی قرآن کی کون سی آیت ہے جس پر آپ کو عمل کرنے سے منع کیا جاتا ہے جب آپ مضبوط ہوں گے آپ کی بات میں وزن ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا اور جو منکرات آپ کو نظر آتی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی دور کر دے گا ہم چاہتے ہیں کوئی یہ کر جائے وہ یہ کیوں نہیں کرتا اور میں کچھ نہ کروں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا میں جو کر سکتا ہوں کروں اگر سارے اس لیول پر آ جائیں جو ہم اپنی تربیت اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام بھی کر دے گا جو ہم نہیں کر سکتے رہے اللہ کی طرف سے تو عزیز بھائیو اس وقت سے لے کر دفاعی جہاد ہی ہو رہا ہے اور جو دفاعی ہوتا ہے یہ فرض عائن ہوتا ہے دشمن نے حملہ نہ کیا ہو آگے بڑھ کر اسلام کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد فرض عین نہیں فرض کفایہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی نہ جائے تو اس کو سزا نہیں ہوتی لیکن جب امیر المومنین سب کو نکلنے کا حکم دے دے تو پھر سزا ہوتی ہے جو پیچھے رہ جانے والا ہو اور اس کے بعد آج کل جو جہاں پوری دنیا میں ٹیرٹوریا میں مسلمان مظلوم ہیں جبوتی میں مظلوم ہیں انڈونیشیا میں खड़ी करके آدھا انڈونیشیا عیسائی अलग کا برما کے مسلمان बर्मा के اور وہاں کی حکومت کہتی ہے ہم نے ایک کمیشن بنایا تھا اس نے تحقیق کر کے ہمیں بتایا ہے کہ برما میں مسلمانوں کی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے یہ اس طرح لوگ نہیں مانا کرتے آپ اپنے ظلم کا اعتراف کون کرے گا آپ کمزور ہیں اور کمزوری کی سزا یہی ہوا کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فراست ہے آسمان کی وہی ہے دنیا کے مختلف خطوں کے فضائل بیان فرمائے کہیں یمن کے فضائل بیان کیے کہیں شام کے فضائل بیان کیے کہیں ہندوستان کے کتاب کے فضائل بیان کیے اللہ اکبر ہندوستان کے بارے میں فرمایا دو قسم کے وہ گروہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ایک وہ گروہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ کتاب کرے گا ایک وہ گروہ ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ کتاب کرے گا ج کی فوجوں کے ساتھ کتاب کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر میں زندہ ہوا تو میں ضرور ہندوستان کا جہاد کروں گا اگر میں زندہ بچ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہو چکا ہوں گا اگر کام آ گیا تو شہید ہو چکا ہوں گا بلکہ افضل شہدا بہترین شہدا میں سے ہوں گا اور ایک اسحاق بن حاق کی مسنت میں روایت ہے اس کی سنعت میں نہیں دیکھ سکا پوری طرح یہی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو. یہی فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہندوستان کا جہاد کروں گا اس کے بعد میں شام میں جا کر حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کتاب کروں گا لیکن اس میں اضافہ ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان میں مسلمان تار کریں گے ہندوؤں کے ساتھ لڑیں گے حتہ کہ ایک روایت میں ہے سندھ کے اور ایک روایت میں ہے ہند کے بادشاہوں کو جکڑیں گے زنجیروں میں جکڑیں گے اس کے بعد ان کو پتا چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آ چکے ہیں وہ یہاں سے چلیں گے اور جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپاہی بن کر دونوں فضیلتیں حاصل کر لیں گے ابو حرا رضی اللہ تعالی کی پہلی روایت میں کیا ہے بتانے میں نے میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے جہنم سے آزاد کر دیا ہے ایک وہ ہندوستان سے لڑائی کریں گے ایک وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے اور اس دوسری روایت میں ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرا ہی راوی ہیں کہ میری امت کے مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑیں گے اور جب وہ ہندوستان کو فتح کر لیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ ہیں پھر وہ شام میں جا کر حضرت عیسی علیہ السلام کے سپاہی بن کر دجالی قوتوں کے ساتھ لڑائی کریں گے حضرت وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں زندہ ہوا میں پہلے جا کر کے جہادِ ہند میں شرکت کروں گا اگر میں بچ گیا حضرت عیسا علیہ السلام کے پاس جاؤں گا راش بہت ہوگا میں ان کے قریب تر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسکرا دیے میں ان کو بتاؤں گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں میں دونوں فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور مشرقی دروازے کے پاس سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے دمشق کے مشرقی دروازے کے ساتھ سفید رنگ کے مینار کے پاس اتریں گے ان کے ساتھ فرشتہ ہوگا میرا ایک ساتھی اسپیشل گیا اور کوئی کام نہیں تھا دمشق گیا مشرقی دروازے پر گیا وہاں پر یہودی آباد ہے اور مشرقی دروازے کے بالکل صاف سفید رنگ کا منارہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہاں کوئی مسجد نہیں ہے جس کا وہ منارہ ہو بغیر مسجد کے منارہ بنایا ہوا ہے اور وہاں وہ یہودی آباد ہے اور ان کا یقین ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے سارے عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے قائل نہیں ہیں کچھ لوگ یہودی اور عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسائی زندہ اٹھائے گئے تھے اور وہ واپس آئیں گے اور اس عقیدے کے ساتھ وہ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر وہاں آباد ہوئے ہیں اور وہاں انہوں نے اب اس وقت بھی منارہ بنایا ہوا ہے اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام جب نیچے اتریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا میں حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا مہدی ایک عام مسلمان ہوگا کوئی نامور قائد نہیں ہوگا کسی جماعت کا امیر نہیں ہوگا کوئی میڈیا پرسن نہیں ہوگا ان ناؤن غیر معروف آدمی ہوگا اور میں یووا تیو اسم ہوں اس اسم ابی اس کا نام اور وزیت وہی ہوگا جو میرا نام اور ولدیت ہے منی من اطرتی من میری نسل سے ہوگا یوسل اللہ فی لیلہ ایک رات کے بیچ بیچ میں اللہ اس کی اصلاح کر دے گا اللہ ہدایت عطا کر دے گا کہ آدت کی صلاحیتیں ویسے ہی بہت ہوں گی جب اللہ تعالیٰ اچانک ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا پھر وہ جہاد کا آغاز کرے گا حتیہ کہ پوری دنیا پر چھا جائے گا یملا اردا عدلن کما مولے ادور پوری زمین جو ظلم کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی اس کو وہ عدل کے ساتھ بھر دے گا یملے کو سب آسرین سات سال دنیا پر حکومت کرے گا اور فرمایا اتنی برکات نادل ہوں گی اس کے زمانے میں کہ ایک انار ایک جماعت کھائے گی تو ختم نہیں ہوگا جب حضرت عیسی علیہ السلام نیچے اتریں گے نماز کا وقت ہوگا حضرت مہدی ان سے کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ جماعت کروائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اس امت کا امتیاز ہے اس کی جماعت آپ ہی کروائیں گے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی قوتوں کا رخ کریں گے اور ان کا مقابلہ ہوگا ادھر سے مشرق سے ہندوستان کے مجاہد بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور یہ آخری دن ہے دجال کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ قیامت کا بہت قرب ہوگا حقیقت یہ ہے کہ جتنی احادیث آتی ہیں ہر زمانے کے لوگ اس کو اپنے زمانے پر فٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ان احادیث کے ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ احادیث آج کے لیے نہیں ہیں یہ بالکل قرب قیامت کے لیے تو میرے عزیز بھائیوں ایک حدیث یہ بھی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا الشام فلا ہے رفیق جب اہل شام میں فساد آ جائے گا پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہوگی اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے جو لیا جاتا ہے تمہارے بچوں کو یہاں سے نکال کر وہاں جا کر استعمال کرنے کے لیے وہ مطلب یہ ہے کہ تم میں اب کوئی خیر نہیں رہی شام میں فساد آ گیا اب اپنے ملک چھوڑو شام میں چلے جاؤ کدھر سے جاؤ ایران سے یہاں سے ایران وہاں سے عراق اور وہاں سے شام چلے جاؤ میرے عزیز بھائیوں یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں جب ملحمہ کبرا ہوگا جب بہت زیادہ مسلمان شہید کیے جائیں گے اس وقت مسلمانوں کا جو کیمپ ہوگا بیس کیمپ ہوگا وہ دمشق میں ہوگا گوتا میں اور اب دمشق کس کے پاس ہے یہاں سے جانے والے مجاہدوں کے پاس ہے وہ وقت آئے گا ان احادیث کا انتباق ہوگا ان پہ کوئی شک کی بات نہیں جیسے میرے مصطفیٰ اسلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا لیکن ہر زمانے کے علماء اس کو اپنے حالات پر فٹ کرتے رہتے ہیں آج کے لوگ بھی اس کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے حالات پر فٹ کر رہے ہیں یہاں سے جو ایران کے تعاون کے ساتھ وہاں پہنچے گا وہ جا کر کے کس کو مارے گا دمشق میں مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا یہ حدیث کے لفظ ہیں اب وہاں ایسا نہیں ہے یہ فتنہ ختم ہوگا یہ 110 سو تندی میں کم ہوں گی ان کا آپس میں تاون شروع ہوگا ایک باد نشان ہوگا دھندل کے فوگ دھواں غبار چھٹ جائے گا جہاد کی اصلی شکل نظر آئے گی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں واضح ہو جائیں گی اس کے بعد انشاءاللہ سب نے وہی جانا ہے ساری دنیا کے لوگوں نے وہی جانا ہے کافروں نے بھی وہی جانا ہے مسلمانوں نے بھی وہی جانا ہے ارض محشر شام ہے اردن کے کچھ علاقے فلسطین اور سوریا کے علاقے یہ سارے کے سارے شام ہیں یہی پہ معاشر قائم ہوگا ساری دنیا وہاں جائے گی وہیں پہ بڑے بڑے مارکے بھی ہوں گے کوئی شک کی بات نہیں تو جب شام میں فساد آ جائے اس وقت تم میں کوئی خیر نہیں ہوگی یہ معنی کیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں سے نکال کر وہ استعمال کرنے کے لیے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب شام میں فساد آئے گا اس وقت پوری دنیا میں کوئی خیر نہیں رہے گی اس کا معنی یہ کہ شام کے علاقے میں فساد سب سے آخر میں آئے گا پوری دنیا میں خیر ختم ہونے کے بعد وہاں فساد آئے گا اور یہ اب نہیں ہے اس کا وقت آئے گا ابھی پوری دنیا میں خیر زیادہ نظر آتی ہے شام میں فساد زیادہ نظر آتا ہے اور یہ بھی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شام سے پوری دنیا میں فساد آ چکا ہوگا اور شام سے ممالک میں سے بہترین گھڑ سوار نکلیں گے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ادھر ادھر جائیں گے شام سے بہترین ممالک گھوڑ سوار وہاں سے نکل کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سے بھی دوسرا معنی راجے ثابت ہوتا ہے کہ شام میں فساد آخر میں آئے گا دنیا میں پہلے آئے گا اور جہاں تک شام کے فضائل کا تعلق ہے تو شام کے فضائل کی حادثیت بھی بہت ہیں فرمایا جب یمن میں شام میں اور مشرق میں فوجیں آ جائیں اس وقت تم شام میں چلے جانا اور یمن کی حدیث بھی بہت ہے فرمایا المان و یمان وال حکمت ایمان یمن میں ہوگا اور دنائی بھی یمن میں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں لیکن میرے عزیز بھائیوں میرے پچھلے خطبے اور آج میری بات کا خلاصہ یہ ہے نہ اس کے فضائل میں کوئی شک ہے نہ جہاد کی فردیت میں کوئی شک ہے بات یہ کہ اس وقت وہاں فتنہ ہے اس وقت جو جاتا ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے اس وقت جو گولی چلاتا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میری گولی کسی کافر پر لگے گی ایک وقت آئے گا یہ احادیث منطبق ہوں گی اس وقت سب کو جانا بھی ہوگا اس وقت پروکسی بار چل رہی ہے تمام گروپوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک کھڑا ہے اور وہ ان کو لڑا رہا ہے اور ان کو ایک نہیں ہونے دے رہا اور میرا وہاں پر یہ کہنا کہ پیسہ ان کے پاس بہت ہے ان کے پیچھے ملک ہیں اسلحہ ہے افرادی قوت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو غریب عوام کٹ رہی ہے ان کو مدد کی ضرورت نہیں ان کو مدد کی ضرورت ہے لڑنے والے اور ہیں لڑانے والے اور ہیں کٹنے والے جو ہیں وہ بچارے فتنوں میں آئے ہوئے ہیں وہ شکار ہو رہے ہیں ان کے گھروں کو گرا دیا گیا ان کو زخمی اور شہید کر دیا گیا معصوم بچے برف باری میں ٹھٹر رہے ہیں خیموں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے انتظام کرنا اس وقت ان کو شدید ضرورت اور کسی کے صدقے کا زیادہ آجر اس وقت ملتا ہے جب وہ اس کو دیتا ہے جس کو شدید ضرورت وہاں آپ کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ کٹنے والے ہجرت کرنے والے ان کی مالی مدد ان کو سردی کے بستر اور کپڑے دینا ان کو کھانا دانا پہنچانا اس طرح کے کام جتنی طاقت ہے کر رہے ہیں, جتنا آپ زیادہ تعاون کرو گے اتنا ان کا زیادہ تعاون وہاں ہو جائے گا اس کی ضرورت تو پہلے دن سے ہے اور ہے ہر جگہ ہوتی ہے ہم تو یہاں کے ہندوؤں کا تعاون کرتے رہے ہیں وہ تو مسلمان ہیں اس کا انکار نہیں لیکن جو جہادی قوتیں ہیں ان کی صورتحال حال فتنے والی ہے اس وقت جب وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ احادیث کا بھی انتباق ہوگا اور یہ کتال اور ملہمہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حضرت مہدی کا مکہ سے نکلنا یہ سب احادیث صحیح ہیں اور ایسا ہوگا لیکن وہ ہو سکتا ہے ہم دیکھیں یہ ہمارے بعد میں ہو اللہ دوبارہ کا اطارا جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ما